منوسلوی وسلیمو اللهم اللہ على محمد علی محمد كما سلی على اب روحیم والا علی بروحیم حميد مجيد اللهم مجید على محمد والا محمد كما ابارک على اب روحی مالا علی بروحیم حميد مجيد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 ولا حول ولا إلا بالله العلي آمین. الحمد للہ آج چھبیس نومبر دو ہزار کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون سکسٹی ایٹ کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج ان شاء ہم سور ابراہیم سے اسٹارٹ لیں گے سوریہ ابراہیم مصف کی ترتیب میں فورٹینتھ نمبر کے اوپر آتی ہے اور اپنے اسلوب کے اعتبار سے بھی اور قرآن میں جو تحقیق ہے اس کے مطابق بھی یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا مزاج توحید سے متعلق ہوتا ہے پلس اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر آیا جس کی نسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام ابراہیم ہے عام لوگ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ سورہ یوسف کی وجہ سے جب بھی کسی سورت کو کسی پیغمبر کی طرف منسوب مانتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اس سورت کے اندر اس پیغمبر کی بائیوگرافی ڈسکس ہوئی ہوگی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ ان کی زلفیں کیسی تھیں ان کی داڑھی مبارک کیسی تھی ان کے اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا تھا ان کا لباس کیسا تھا جسے ہم شمائل کہتے ہیں لیکن ظاہر قرآن تو اللہ کی کتاب ہے یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے تو اس میں صورتوں کے جو نام پیغمبروں کے نام کے اوپر بھی رکھے گئے دعوت وہی ہے جو پیغمبروں نے پیش کرنی ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کے مبارک نام پہ جو صورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری صورت میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بایوگرافی ڈسکس ہوئی ہے نہ آپ کے ماں باپ کا کوئی ذکر ہے نہ یہ ذکر ہے کہ آپ کس جگہ پہ پیدا ہوئے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس صورت کے ساتھ وہ صورت بیسیکلی سوریہ قتال ہے جو اس کا دوسرا نام جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال اور جہاد کا حکم دیا کیونکہ مکے میں تو حکم تھا کفو عیدی حکم اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو پیسو ریزسٹینس کرنی ہے کیونکہ مسلمانوں کے پاس پاور تو نہیں تھی تو مدینہ شریف میں جہاد اور قتال کا حکم آیا اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور قتال کے ساتھ مبوس فرمایا قرآن آپ کا معجزہ ہے اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا ایپکس ہے سمم بونم ہے ہائیسٹ گڈ ہے کیونکہ قتال کے ذریعے ہی رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا تھا اللہ تعالیٰ نے جو صدیوں سے انسانیت کا استحصال کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن کے ساتھ بھی بھیجا اور قتال کے ساتھ بھی تلوار کے ساتھ بھی لیکن یہ تلوار بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے ظاہر ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تارق جمیل سٹائل یا گاندھی سٹائل تو نہیں چاہیے ہاں وہاں تو پھر آپ نے بجلی بھرنی ہوگی اور وہ جہاد اور قتال کے بغیر ممکن نہیں ہے تو نبی الاسلام کی دعوت کی ایک خصوصیت ہے یہ اس لیے آپ دیکھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ صورت ہے نا محمد اس کا نام بھی سورہ قتال ہے اس میں قتال کا ذکر ہے اور جنت کی ابدی نعمتوں کا ذکر ہے کیونکہ کسی شخص کو جان دینے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی کامیابیوں کا یقین دلایا جائے بھی کوئی شخص اپنی جان دے گا نا ادروائز یہ دنیا اللہ نے بڑی میٹھی رکھی ہوئی ہے تو اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر پلس کے تال کا ذکر ہے اسی طریقے سے سورہ یونس یونس علیہ السلام کا بڑا تھوڑا سا ذکر ہے پوری کی پوری سورت توحید کے اوپر شاہکار ہے قرآن حکیم میں ٹاپ پہ جو پارٹ سورتیں آپ گنوائیں نا جن میں توحید کو ٹینیس ڈیٹیل تک بالکل واضح کر کے بیان کیا گیا ان میں سے ایک سورہ یونس بھی ہے نام یونس ہے اور یہاں پہ بھی یہ سورہ ابراہیم بھی یہ بھی اللہ تعالی کی توحید کا شاہکار ہے یہ سورت پلس جو پیغمبروں کی دعوت ہے کمبائنڈ دعوت تمام پیغمبروں کی وہ اس میں بیان ہوئی ہے جمع کے سیگے کے ساتھ اور یہ بتایا گیا کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح لوگ ڈیل کرتے ہیں ایک ماننے والے ہوتے ہیں ایک انکار کرنے والے باقی صورتوں میں تو انڈیویجل ذکر آتا ہے یہاں جمع کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول آئے قوموں نے یہ جواب دیا رسولوں نے یہ کہا قوموں نے یہ کہا یعنی جنرل اس کے بعد پھر شیطان سے جو آخری انسان کی ملاقات ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر بائیس ہے مشہور زمانہ جس میں جب جنتیوں کے لئے جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کے لئے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اور انسان کی ایک گفتگو ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے وہ بھی کمال کی چیز ہے اور پھر اس کی کنکلوژن میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر اور وہ مشہور زمانہ دعا رب جاننی مقیم سلاطی ومن من رب ربنا و تکبل دعا ربا نقف والی والی دیا ولی المنینا یوم یقوم الحساب اور پھر کنکلوژن جو ہے وہ قیامت کے نقشے کے اوپر ہوا ہے جہنمیوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے یہ ٹوٹل اس صورت کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کر دیا ہے اب اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمٰیم علی فلا مر حروف مقاب الیک یہ عظیم الشان جو کتاب ہے ہم نے اسے آپ کی طرف اتارا لن سمنات نور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں روشنی سنگولر کے سیگے میں آئی ہے اور اندھیرے جمع کے سیگے میں کیونکہ گمراہیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں حق صرف ایک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ چاروں ہی حق پہ ہوتے ہیں قرآن و سنت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اسی لیے پورے قرآن میں جب ہدایت کے راستے کا ذکر آئے گا نا تو وہ سنگولر کے سیگے سے آئے گا سرات مستقیم ہدایت کا راستہ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ظلمات اندھیروں سے نکالیں آپ لوگوں کو نور کی طرف یعنی شرک کے اندھیروں سے نکالے آپ توحید کے نور کی طرف یہ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد ہے بے ادن رب بھی اپنے رب کے اذن سے یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کلیئر کرتا ہے کہ پیغمبر کوئی اپنے ذاتی جھنڈے کے اوپر نہیں آتے وہ اللہ کے اذن سے اللہ کے نمائندے بن کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں الا سروت العزیز الحمید اس رب کی طرف کہ جو العزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے تمام اچھی صفات کا وہ حامل ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے غالب ہے عزیز ہے اچھا اب اگلی جو آیت ہے نا یہاں پہ ایک عربی لنگویسٹک کا ایشو ہے جس کو آپ سمجھ لیں یہ آیت نمبر ون جب مکمل ہوئی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی لا پڑی ہوئی ہے اس لا کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ملانا یہ پریفریبل ہے یہ اسی کی کانٹینیوشن ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اسی وجہ سے اگلی جو آیت ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہل ندی لہو ما فل سما واطی و ما فل ارتھ <الْأَرْض> حالانکہ عربی لنگوسٹک میں نیا جملہ کبھی بھی اس طرح شروع نہیں ہوتا وہ حالت رفع میں لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اللہ لدی یہاں پیش ہونی چاہیے تھی لیکن پیش کی وجہ یہاں پہ زیر ہے زیر اس وجہ سے ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت میں جو اللہ تعالی کی صفات بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہے تو اس لیے یہ کانٹینیوسلی جو حروف جار ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہے چیز لیکن اگر کوئی شخص یہاں پہ آیت کو وقف کرے پھر دونوں طریقے سے وہ پڑھ سکتا ہے اللہ ہل لدی لہو ما فی السماوات و ما فل ارتھ یوں بھی پڑھ سکتا ہے اور اللہ ہل بھی پڑھ سکتا ہے ویسے ہمارے مصف میں اللہ ہل لکھا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پچھلی آیت کی کانٹینیوشن میں پڑھا جاتا ہے قرآن حکیم سات کی رات کے اندر نازل ہوا ہے ہمارے پاس جو یہ قیر ہے جس کے اوپر آل اوور دا ورلڈ اتفاق سب سے زیادہ پڑی جانے والی قیرات یہی ہے اس میں تو آپ اس آیت کی جو کانٹینیوشن ہے اس میں اللہ کی ہا کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے لیکن ایک کی میں یہ اللہ بھی ہے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا ایبسولوٹلی پڑے تو ظاہر ہے اللہ ہی کی شان ہے اور اگر پچھلی سے ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس رب کے راستے کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو العزیز بھی ہے الحمید بھی ہے اور وہی ہے اللہ کہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اگر الحمید پہ ہم رک جائیں اور نئی آئے سٹارٹ کرے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ ہے وہ ہستی کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اسی کا ہے تو باتو تو دونوں ہی درست ہے لیکن یہ چونکہ ایک لوگ تلاوت کرتے ہوئے ان کو بازوات اس طرح کا اشکال آ جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو کلیئر کیا آپ دیکھیں عربی لنگوسٹک میں ہم جملہ بولتے ہیں لعنت اللہ ہی آئیڈل لیکن قرآن میں ہے لعنت اللہ ہی آئیڈل کا لعنت اللہ ہی آئیڈل تو کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ حالت رفع میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے اللہ لعنت اللہ پچھلے الفاظ کی وجہ سے وہ پیش زبر میں کنورٹ ہوئی ہے ایبسولوٹلی پڑھیں گے تو لعنت اللہ اللہ علیہ کہتے جھوٹوں بھی اللہ کی لانت جس طرح ایبسولوٹلی لفظ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن دروشی میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ صلی علی محمد کیوں آلہ کی وجہ سے وہ دو پیش دو زیروں میں کنورٹ ہو گئے اور ازان میں محمد دن پڑھتے ہیں زبر بن جاتے ہیں کیونکہ ان آ گیا اشہد ان محمد در رسول اللہ اس لیے وہ آپ کو رٹا بچپن میں مروایا جاتا نا جی کل میں محمد الرسول رسول اللہ ہے اور ازان میں محمد الرسول اللہ ہے تو وہ رٹا تو ٹھیک بروایا لیکن وہ عربی لنگویسٹک میں اللہ ہلدی لہو ما فل سماوات یا وما فل ارد ہی وہ ہستی ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وہ اسی کا ہے وہی مالک ہے اس کا ویل الفرینا مِنْ عَذَابٍ بن شدید اور بربادی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کے باعث جو ان پر آنے والا ہے اور نشانی کیا ہے ان کافروں کی انکار کرنے والوں کی اللہ تحبون الحیات دنیا خر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں اللہ معافی دے اپ سارے ہی نہیں دے بچ دیکھ لیں اللہ تعالی کافروں کی جو نٹوریس ترین چیز بتا رہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے تو یہ تو آپ کو مسلمان اور کافر کے فرق کے بغیر بھی نظر آ رہی یہ چیز الا ماشاء اللہ ہاں اسلام دنیا کو ترک کرنے کا رہبانیت کا حکم نہیں دیتا ظاہر ہے اسی دنیا میں رہنا ہے جس طرح کشتی نے پانی کے اوپر ہی چلنا ہے لیکن پانی کشتی کے اندر آیا تو کشتی تو مر گئی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کشتی کو مرنے نہیں دینا ڈوبنے نہیں دینا بلکہ آپ نے اس کشتی کو پانی کے اوپر چلانا ہے بس اتنی ضرورت جو دنیا میں انسان کو اپنی بیسک نیڈس کے لیے درکار ہے وہ آپ کریں دنیا کی محبت میں ڈوب نہیں جانا یعنی قرآن میں دو چیزیں جو ٹاپ آف دا لسٹ بیان ہوئی ہیں نمبر ون عقیدہ توحید اور نمبر ٹو دنیا کی بے صفاتی ٹوٹل قرآن کا خلاصہ ہی ہے قرآن کیا اگلی لامی کتابوں کا خلاصہ بل تو سیرون الحایات دنیا و خیرو و بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ان نہاد اولا سحرف ابرو و موسا یہی ایک کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تمام الہامی کتابوں میں ہے چاہے وہ موسا علیہ السلام کے صحاف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں کانٹے کی بات یہی تھی کہ دنیا کی زندگی کو تم نے پرورٹی نہیں دینی آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی سبیل اللہ اور پھر ایسے لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کیونکہ جس بلی کی دم کٹ جائے اس کی خواہش ہوتی ہے باقیوں کی بھی کٹ جائے آپ دیکھیں جتنے کنجوس لوگ ہیں نا وہ نہ صرف خود کنجوس ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں جی پہرے ٹائم ویسے کچھ سنبھال کے رکھو اس کی بڑا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اصل میں تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے اور باقیوں کو بھی کیونکہ جب وہ یہ رونا روئیں گے کہ بھائی برے وقت کے لیے پیسہ جوڑ کے رکھو تو ایٹ یہ خطرہ تو ٹال جائے گا کہ ان سے ادھار مانگے کیونکہ وہ تو انہوں نے بلی مار دی نا جب وہ لوگ کہہ رہے کہ یار پیسے سنبھال کے رکھو اس کی حفاظت کر کے رکھو تو وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ سنبھال کے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرو اپنے لیے بات کر رہے تو یہ جو گمراہ لوگ ہیں جو دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا اور اس میں ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں اُولَائِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں اللہم لا تجعلنا منہم اللہم انی اعوذ بکا من فتنة الدنیا وعذاب الاخرہ آمین وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان میں ہی آتا تھا ظاہر یہ نیچرل چیز ہے اور وہ اللہ نے وجہ بھی بتا دی بائی اللہ ہوم تاکہ وہ دین کو اللہ کے احکامات کو کھول کھول کر ان کے لیے بیان کرتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر دوسری لینگویج میں آئے کسی قوم کے اندر اور لینگویج بیریئر جو آ جائے اس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے کنوے کر سکے اسی لیے دیکھیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بےسط خاصہ جو ہے وہ مشرقین عرب کے لیے ہوئی ہے اہل مکہ کے لیے ہاں آپ کی جو بیست عامہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے وما صلاح کا اللہ کا فت الناسی بشیروں نذیرہ لیکن بے خاصہ جو ہے وہ عرب کے لوگوں کے لیے اسی لیے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا اب اس میں ایک لطیف نکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کرنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ قوموں کی اپنی زبان میں کتاب نازل ہوتی ہے رسول بھی انہی میں سے آتا ہے تاکہ وہ بات صحیح طریقے سے سمجھا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جب تک آپ کی زبان میں نہیں ہوگی یا آپ وہ زبان نہیں سیکھ لیتے کہ جس میں کتاب نازل ہوئی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو حق ہے اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے پھر آپ دین اس کو سمجھیں گے جو آپ کے اباؤ اجداد آپ کو دین سکھائیں گے اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب کی یہود و نسارہ کی جب برائیوں کا ذکر کیا تو کہا کہ لے کے وہ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس یہ ہوائی تیر جو چلا رہے ہو اٹکل پچو چلا رہے ہو اس کی تو کوئی اصل نہیں کوئی علمی بات کرو کہ کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے ایتونی بی کتاب من قبل او اثارت من علم علم کم تم اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنے پاس کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ یا انبیاء کے اثار میں سے کوئی چیز چل رہی ہو علم کے اثار وہ لے آؤ اس سے بات کرو یہ جذباتی ڈاکٹرن چھوڑو علمی بات کرو تو یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ اللہ تعالی کی نازل کردہ زبان کو نہیں سمجھ لیتے یا اس زبان سے آپ کی اپنی زبان میں وہ چیز ٹرانسلیٹ نہیں ہو جاتی آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا ٹرو نالج حاصل ہی نہیں کر سکتے یہی ہمارا جھگڑا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفیا یہاں پہ اسلام لے کے آئے کسی کو انکار نہیں اس سے لیکن اس سے آگے چلیں سفیا اسلام لے کر آئے جب انہیں یہ پتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی زبان فارسی ہے عربی ان کو آتی کوئی نہیں ہے ہزار سال میں کسی ایک بزرگ نے بھی کوئی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا کوئی بخاری کا ترجمہ اپنی کتابیں لکھ لکھ کے ان کو پکڑاتے رہے کشول ماجو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے جی فارسی زبان میں سب سے پہلے تصوف کی کتاب لکھی گئی ہے اس سے پہلے جتنی تصوف کی کتابیں تھیں وہ عربی میں تھی کو شہریہ ہو اسی طریقے سے احیاء العلوم ہو ہاں کیمیا سعادت لکھی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے اس ایریے کے نہیں تھے وہ ایران کے رہنے والے تھے امام محمد غزالی لیکن ان کا زمانہ بھی علی ابن عثمان حجبیری سے بعد کا ہی بنتا ہے تھوڑا سا اوور لیپنگ پیریڈ آتا ہے لیکن کش المجوب کے جو آتھر ہیں وہ فور سکسٹی فائیو ہجری میں فوت ہوئے اور امام غزالی جو ہے فائیو زیرو فائیو ہجری میں فوت ہوئے لہذا یہ جو دعویٰ ہے کہ سب سے پہلی کتاب تصوف کی جو فارسی میں لکھی گئی وہ واقعی کش الماجوب ہے کہ میا سادت بھی اس کے بعد آئی ہے اور اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں رسالہ کو شہریہ جو علی اب نے عثمان حجویلی کے استاد کو شہری نے لکھی وہ بھی عربی زبان میں تھی حارس محاسبی کی کتابیں یہ ساری عربی میں تھی تو لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں کیا کسی نے سب کانٹینٹ میں آ کے یہ مشکل دو ڈھائی سو سال پہلے شاہوی نے پہلا ترجمہ کیا اس کے بعد ان کے بیٹے نے اردو ترجمہ کیا اور پھر لوگوں کو ایک چونکہ فرقہ واریت آ چکی تھی تو سب ایک سب نے اپنے اپنے ترجمے کرنے شروع کر دیے ادر ابھی بھی انہوں نے ترجمے نہیں کرنے تھے ان کو فکر لگی کہ لوگ ان کا ترجمہ پڑھ کے کہیں ان کے فرقے میں نہ چلے جائیں تب انہوں نے زدم زدہ یہ ترجمے لکھے ہیں ابھی بھی ان کا کوئی مقصد نہیں تھا لکھنے کا جس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے لکھے بخاری کا ترجمہ ہی کو نہیں کیا ورنہ آمد اب صاحب جب قرآن کا ترجمہ لکھ رہے تھے کنظوری تو بخاری کا بھی ترجمہ لکھ تھے نہیں کیا پہلا ترجمہ بخاری کا بھی آج سے سو سال پہلے ہوا ہے علامہ وحید الزمان ایک دیوبندی عالم تھے ترجمہ کیا اہل دیش ہو گئے. پھر مصیبت پاڑ گئی جو بندیوں نے کہا یہ یار وہ تو بندہ اہل ہو گیا اب ہم اپنا الادا ترجمہ لکھیں اور بریلویوں نے تو یہ پچاس ساٹھ سال پہلے آ کے ترجمہ کیا غلام صاحب نے اور پھر اس کے بعد غلام سعیدی صاحب نے صحیح مسلم کا ترجمہ کیا میں اہم نہیں دعویٰ کرتا کہ آپ اس مبارک دور میں بیٹھے ہوئے کہ انسانی تاریخ نے سابہ تابعین تبا تابین کے بعد اتنا مبارک دور نہیں دیکھا اسلام کے حوالے سے کہ ایک ایک بچے کے ہاتھ میں قرآن کی آیت اور حدیث اس کی اپنی زبان میں موجود ہے اور اردو تو اس وقت سب سے رچ زبان ہو گئی ہے عربی کے بعد اور کسی دنیا کی زبان میں اتنی حدیث کی کتابیں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہیں جو اردو زبان میں ہوئی ہیں تو یہ بڑا مبارک دور ہے اور دیکھیں جیسے ہی ہوا ہے آپ نے اس کی برکات دیکھنی شروع کر دی کہ اب یہ سیل رواں رک ہی نہیں رہا کسی سے کیا کریں اس کے آگے بند کیسے بند اب کس لوگوں کو بتائیں کہ جی فلان ہے وہ کہتے ہیں فلان کو چھوڑیں بتائیں نبی علیہ السلام نے کیا بتایا اور خود ان لوگوں کو جن کو عربی آتی تھی انہیں پتا تھا یہ بڑے سمجھدار تھے انہیں پتا تھا اگر ہم نے ترجمہ کر دیا تو پھر ہم اپنا سسٹم یہاں پہ چلا نہیں سکتے سیدھی سی بات ہے آپ دیکھیں شیخ احمد سرندی جسے بریلوی دیوبندی اور بعض بھولے اہل حدیث بھی کہتے ہیں جی یہ مجدد ہے ان کا نام مجدد ثانی بھی انہوں نے خود ہی رکھ لیا اپنا نام کہ میں ہزار سال کا مجدد ہوں تو وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے نا بخاری مسلم کی کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امامت خود کروایا کروں کیونکہ مختدی ہوں گا تو میں تو ہوں ہنفی اور ہنفی نے امام کے پیچھے قیرا نہیں کرنی ہوتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مقتدی بنا ہی نہ کروں میں امامت کروایا کروں تاکہ فاتحہ پڑھ لیا تو دیکھیں ان کی حالت یہ ہے اپنی نماز وہ بچا رہا ہے ڈر کے اور پیچھے والے جن کو اس نے جنت کی بشارتیں دی اپنے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں بہت ہونے کی ان کی نمازوں کی پرواہ کوئی نہیں یہ ان لوگوں کی حالت ہے سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن کمپرومائز کرتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم آگے چل نہیں سکتا اس طریقے سے تو یہ آپ کو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اب ترجمہ ہو گیا فی الدل اللہ میشا دی پس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں طریقے سے ترجمہ درست ہے اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت دی جائے اور گمراہ کرتا ہے جو چاہے کہ اسے گمراہ کیا جائے جو گمراہی چاہتا ہے اور اگر اس ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹائیں گے تو تب بھی بات درست ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ ہی کے اختیار میں ہے لیکن ہمارا عقیدہ جبریہ والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتا ہے نہیں اس سے ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی رسولوں کا مقدمہ ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے نہیں انا ہدعینا حسبیل اما شاہ کے رو اما ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے ولدینہ جاہدوفینا لنح دین سوبو لا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے پھر ہم اپنی طرف راہیں کھول دیں گے راستے کھول دیں گے یہ راستے وہ نہیں ہے کہ وہ سارے میں پہ ہے. راستے ہے کہ اس کے لیے ہر دنیا میں اپرچونٹی اسے اللہ کی طرف لے جائے گی ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے لیکن اس کی طرف جانے والی راہیں بہت سی ہیں کسی شخص کے لیے ہدایت کا سبب سائنس کا علم بن جاتا ہے کسی کے لیے ہدایت کا سبب دنیا کی بے سباتی بن جاتی ہے کسی کے گھر میں کوئی ینگ ڈیتھ ہوتی ہے وہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ بن جاتا ہے جانا اسی طرف ہے بہانے کوئی اللہ تعالی بنا دیتا ہے انسان کے لیے روزانہ انسان کو میرے خیال ہے اس ماڈرن دور میں میڈیا کی برکت سے آپ کو روزانہ کتنے انڈیکیٹرز ملتے رہتے ہیں آخرت کی یاد دہانی کے لیے یہ سارے کے سارے انڈیکیٹرس یہ وہ راستے ہیں جو آپ کو ہدایت کے راستے کی طرف لے جاتے ہیں ہدایت سنگولر کے سیگے میں وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے غالب اتنا ہے آنے واحد میں اپنے مجرمین کو تباہ و برباد کرتے لیکن الحکیم ہے حکمت کے ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے شاید اللہ کی طرف پلٹ آئے دیتا رہتا ہے موسا بھی آیا تینا اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا نو موجزات پیدر پہ پی آئے جو سورت العراف میں ذکر آیا اور دو تو کنٹینیوسلی اٹیچ موزات تھے ایک تو وہ جب اپنی بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا آٹھ کے زمانے میں نا آپ سمجھیں گے کوئی مطلب ایل ای ڈی لائٹ لگا لے ظاہر اس زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا دوسرا آسا پھینکتے تھے وہ اشدہا بن جاتا تھا اور دوبارہ ہاتھ لگاتے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہ دوبارہ سے آ... سوٹے کی شکل میں لاٹھی کی شکل میں ہو جاتا تھا یعنی پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم اور اینیمل کنگڈم سے دوبارہ پلانٹ کنگڈم ان اخرج او میں کام و لوماتی نور تاکہ کہ موس علیہ السلام بھی نکالے اپنی قوم کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے جائیں ان کے لیے بھی یہی وہی ہوئی تھی وزکر ہوم بھی ایام اللہ اور موسا علیہ السلام کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے فیصلے کے جو بڑے بڑے دن ہیں نا ان کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤ یہ ایام اللہ کون سے ہیں ایام اللہ وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے کیے قوم نوح جس دن برباد کی گئی وہ یوم اللہ تھا اللہ کے فیصلے کا بڑا دن قوم آد قوم سمود ان قوموں کی تباہی کے جو دن تھے نا وہ ایام اللہ ہے تو ان ایام اللہ کا ذکر کر کے انہیں آخرت کی یاد دلاؤ کہ تمہیں بھی بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا اگر وقت کے پیغمبر کی دعوت قبول نہ کی یہ حضرت موسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور وہی ہوا حضرت موسی علیہ السلام کے لیے بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم بن گیا اس کا ذکر تو بہاری مسلم میں وہ دن بھی آ گیا دس محرم کا دن جس دن فرونی ڈبوئے گئے اور موسی علیہ السلام کو ان کی قوم کو اللہ نے نجات دی اور یہودی روزہ رکھتے تھے تو نبی اسلام نے کہا کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسی علیہ السلام کے ہم زیادہ قریبی ہیں بہ یہودیوں کے تم بھی روزہ رکھا کرو تو بعض صاحب نے ارض کی کہ یہ تو ان کی ساتھ مشابیت والا معاملہ ہو جائے گا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم پھر نو اور دس اگلا سال اگر مجھے نصیب ہوا تو میں نو اور دس دونوں کا روزہ رکھوں گا تو وہ بھی ایام اللہ میں سے ایک یوم تھا جس دن قوم فرون ڈبوئی گئی موسا علیہ السلام کے مقابلے پہ تو اے موسا انہیں ڈر سناؤ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں ان نفیزا لی کلا آیا تلی کلی سب شکور بے شک اس میں نشانیاں ہے صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے ظاہر ہے صبر اور شکر ہی پورے کا پورا دین ہے جی تکلیف آنی ہے تو صبر کرنا ہے راحت ملنی ہے تو شکر کرنا ہے اور بس اس طریقے سے آپ کی زندگی کٹتی چلی جائے گی پورے کا پورا دین صبر ہے گرمی میں روزہ رکھنا بھی صبر ہے گرمی میں فجر کے وقت جب نیند بھی نہ پوری ہوئی ہو اٹھ کے نماز جماعت سے پڑھنا بھی صبر ہے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اگر گرم میسر نہ آئے تو یہ بھی صبر ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنا روکھی سوکھی کھا لینا لیکن حرام کا لکما اپنے منہ میں نہ ڈالنا یہ بھی صبر ہے پورے کا پورا دن ہی صبر کے گرد گھومتا ہے جی اور پھر ساتھ شکر گزاری کی روش بھی ہونی چاہیے شکر گزاری نہیں ہوگی نہ شکری ہوگی تو وہ صبر بھی آپ اپنا ضائع کر بیٹھیں گے اس حال میں اللہ سے خوش بھی رہنا ہے کیونکہ انسان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں اور انسان کو اس اعتبار سے کوئی مظلوم بھی نہیں بننا چاہیے کیونکہ سورہ توبا نے بالکل فلسفہ کلیئر کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے اس بیعت پہ اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ بیعت یعنی یہ اللہ سے ہماری بیعت ہے ہم نے اپنا بیچ دیا اللہ کے سامنے جنت کے بدلے میں تو یہ سودا تو واقعی مفت کا سودا ہے اگر ہمیشہ کی زندگی اس چھوٹی سی زندگی کے عوض مل جائے صحیح مسلم میں دیس ہے آخرت اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگے گا نا وہ دنیا کی زندگی ہے اور انفینٹ یہ سمندر آخرت کی زندگی ہے اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے یہ بھی سمندر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے جتنا بڑا ہے اس کی گراپ ریشو پروپورشن نکالے لیکن آخرت کی زندگی تو انفینٹ ہے اللہ انا نس القنت الفردوس نبی و صدیقین والصالحین آمین صحین و ادسا قومی اور یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا از نعمت اللہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں اگر میں اس کو ملا دیتا الله تھا لیکن اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں گرو نعمت اللہ کیونکہ میں نے لقومی پر وقف کیا تو اب الف کے اوپر پیش خود سے لگانی ہوگی کیونکہ آپ نے اس کا اسٹار لینا نا مبتدا تو ہونا چاہیے نا یاد کرو اللہ تعالی کی نعمت کو علیکم کم جو اس نے تم پر کی اذ انجا من ان فرعون جبکہ اس نے آل فرون سے فرونیوں سے تمہیں نجات دی یسو مون کم جو کہ تمہیں سخت ترین عذاب دیا کرتے تھے اور اس کی بڑی شکل کیا تھی وبی خون ابنا وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو آپ اس تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں یہ تو جس کی اولاد ہے ذرا اس سے پوچھیں یہ پڑھنے میں تو ایک سمپل سا ایک جملہ لگتا ہے کہ فرونی جو ہے وہ بنی اسرائیل کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے یہ تو وہ ماں جو اس تکلیف کو کاٹ رہی ہے اس سے کوئی پوچھے بہت بڑی آزمائش تھی وہ یستاونسا <نِسَاءَكُم> اور زندہ چھوڑ دیتے تھے بچیوں کو عورتوں کو وفی ربکم عظیم اور اس میں تو تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بہت عظیم آزمائش تھی ظاہر اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں تو ڈالا ہوا تھا اس اعتبار سے یہ آلموسٹ تین سو سال تک آزمائش کاٹنی پڑی ہے بنی اسرائیل کو لیکن یہ کانٹینیوس نہیں جب کبھی اس کو غصہ آتا تھا کوئی نجومی پٹی پڑھاتے تھے تو یہ کام کرتا تھا پھر بیچ میں کوئی ریلیکس کرنے والا پیریڈ آ جاتا تھا اور اس طریقے سے یہ معاملہ چلتا رہتا تھا ورنہ تو بنی سر کی نسل ہی نہ آگے چلتی ادا نہ رب کم اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا اس کی طرف سے تمہیں یہ مطلع کیا گیا لکر تم لاضی دن نہ کہ اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو بل ضرور وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا یعنی شکر گزاری کے عوض اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے اور نعمتوں کے لیے کہ صرف مال کا آنا ضروری نہیں ہے نعمت میں اچھی صحت اچھی بیوی اچھی اولاد اور سب سے بڑی نعمت کے انسان ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے مرتے دم تک تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں اس کا مقدر ہو جائے دنیا میں اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے نعمت کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں آئے گی اس طرح کا دین جو وائزین پیش کرتے ہیں اس دین کا قرآن و سننے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی جب سے دین پہ چلے ہیں جی کاروبار ٹھپ ہو گیا جی تکلیفیں آنا شروع ہو گئی ہیں اب اندازہ کریں مطلب یہ کون سا کرائٹیریا آپ نے بنا لیا ہے ازمائش تو اللہ تعالی نے کرنی ہے یہ تو دجالی فطر ہے دجال لوگوں کے یہ مسئلے تو حل کرے گا جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بارش برسا دے گا زمین سے سبزہ اگا دے گا تو لوگ تو اس کے پیچھے چلیں گے لوگوں کو یہی تو چاہیے تھا اور اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی جہنم بھی جسے وہ جنت کہہ رہا ہوگا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ آگ بتا رہا ہوگا دراصل وہ جنت ہوگی وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں پھینکے گا لیکن جائیں گے وہ جہنم میں اور اہل ایمان کو وہ قتل کر کے جب اپنی جہنم میں پھینکے گا وہ جا کے جنت میں نکلیں گے کیونکہ دجال بھی بیسیکلی اللہ تعالی کی طرف سے ایک ازمائش بن کے آئے گا تو اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا آپ سنبی دعود میں حدیث ہے نسائی میں موجود ہے نبی السلام نے حضرت ماز ابن جبل کو یہ نصیحت کی تھی کہ مواز فرض نماز کے بعد کبھی بھی اس دعا کو نہ چھوڑنا اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسنی عبادتک اللہ کے ساتھ بھی ہے اور ربی کے ساتھ بھی یہ دعا ہے ربی آئندی علی ذکری کا وہ و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور احسن طریقے سے تیری عبادت کروں تو اس کی توفیق بھی ہم نے اللہ سے مانگنی ہے کوئی شخص صرف اپنی کمپیٹینسی کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں نہیں اچیف کر سکتا ہمارا عقیدہ قدریہ والا نہیں ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار میں ہے اور نہ جبریہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی سے کوئی کرواتا ہے نہیں درمیان میں ہم کوشش ہماری ہوگی پھر توفیق بھی مانگیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور اس طریقے سے یہ معاملات آگے چلیں گے والئین کا فر اور اگر تم نے کفر کی روش اختیار کری ان آزاب لشدید تو بے شک میرا عذاب بہت زیادہ دردناک ہے اللہ اجرنا من النار ہا سبنا حسابا یسیرا کفرانے نعمت نہیں کرنی ایمان کا کفر بھی نہیں اختیار کرنا کفر تو ایک ونسٹائل لفظ ہے تو اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے اب اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مزید بریف کیا وقال موسا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تک فرو تم ومن فل اور دی کہ دیکھو اگر تم کفر کرو گے اور جتنے زمین میں آباد ہیں یہ سب کے سب اگر کافر ہو جائیں نہ شکرے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ حمید تو بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے اور ساری تعریفوں کا مستحق پھر بھی وہی رہے گا یعنی اللہ تعالی کا کفر اختیار کرنا یا اس کی نہ کرنا اس سے اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ آیا تھا نا کہ تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ شکر کرو گے تو اور دوں گا اور اگر کفر کرو گے تو عذاب آئے گا کسی کو ایوام آ سکتا ہے کہ کفر کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نعوذ باللہ نقصان ہو جاتا ہے یا اسے کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے تو وہ اللہ نے کلیئر کر دیا موس علیہ اسلام کی مبارک زبان سے ان تک فرو انگ تم و منگ تم کفر کرو یا زمین پہ آباد ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی نہ ہو جائے یہ بفرز محال ہے تو اللہ تعالی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بے پرواہ ہے تمام تعریفیں پھر بھی اسی کے لیے ہوگی اس کو سپورٹیو ایک آیت ہے سورہ المؤمن کے اندر سٹارٹ کے اندر جسے ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں سورت نمبر چالیس ہے اس میں مسئلہ تقدیر بھی اللہ تعالی نے اس حوالے سے کلیئر کر دی ہے اور نہیں سور اظمر سورت نمبر 39 اس کے سٹارٹ میں ہے سورت نمبر 39 نائن آیت نمبر 7 ان تک فرو اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے فن اللہ غنی یو نین کو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے تم سے ولا یردال اباد ہل کفر لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالی کفر کو پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے وشکرو اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے یار بہلا کم تو وہ پسند کرتا ہے ایسی روش کو تمہارے لیے وَلَا تذرو وا زیرا تم اور قیامت کے دن کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثُمَّ الا رب اس کے بعد تم لوٹ کر جاؤ گے اپنے رب کی طرف مرجعکم اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے فیونب بھی حکم بیما تم تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے ان نو آئلی بے شک وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اللہ حساب اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کفر کرو کہ میں بے پروا ہوں اب اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا اچھا بے ہے اس کا مطلب ہے جو مرضی کرو تو اللہ نے کہا نہیں میں پسند نہیں کرتا اس چیز کو کھلی چھٹی دوں گا لیکن آخرت میں پکڑ لوں گا اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو یہی میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانس میں انسان کو اختیار دیے ہوئے مسئلہ تقدیر بھی حل ہو گیا اس سے پلس یہ بات بھی پتا چلی کہ اگر کوئی شخص خود سے ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی کی ڈیوائن مور اس کے اوپر لگ جائے گی جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے وہ پھر ٹلنے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے خود اپنے لیے جہنم کمائی ہے لہذا یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا غلط العام ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالی کی مرضی یہ نہیں ہے کہ نافرمانی کے کام ہو کوئی شخص یہ کہے گا کہ زنا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے شراب نوشی قتل ناحک نہیں اللہ کی مرضی نہیں ہے اس میں اللہ تعالی نے کہہ دیا میری مرضی یہ ہے کہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو ہاں دنیا میں ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اجازت اس لیے ہے کہ اس نے پکڑنا دنیا میں نہیں ہے یہ اجازت جو ہے یہ حکم کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ ڈھیل کے معنوں میں ہے کہ ٹھیک ہے اذان ہوئی ہے تمہاری مرضی مسجد کی طرف جانا جاؤ اور نہیں جانا تو نہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں زمین تمہیں اپنے اندر نہیں نکلے گی لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا تو کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے وہی کام ہو رہے ہیں جو اللہ تعالی نے چاہا جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں زمین و اسمان کی جتنی بھی مخلوقات ہیں جنہیں اختیار نہیں دیا گیا ان کے بارے میں سورہ حامی میں سجدہ میں آئے کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی زمین و آسمان اللہ تعالیٰ کے سامنے متی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار نہیں دیا ہوا اختیار دیا ہے جنوں کو اور انسانوں کو نا بھی سارے یہی کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لو آخر میں پکڑ لو گا مرضی یہ نہیں ہے کہ یہ کام کرو مرضی تو اس کی یہی ہے کہ اس نے پیغمبر بھی بھیجے ہیں کتابیں بھی بھیجی ہیں کہ تاکہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اب اس آیت کی طرف واپس جائے جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر آٹھ ان تک فرو تم ومن فل الارض جمییا اگر تم کفر کرو گے اور جتنے زمین میں ہے سب کے سب کفر کرنا شروع کر دیں فن اللہ غنی یون حمید تو بے شک اللہ تعالی ضرور بے پرواہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے رہیں گی اس کے علاوہ کوئی ان کوالٹیز کا مالک نہیں ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کانٹیکسٹ میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو دوسری جلد میں مل جائے گی اور اس حدیث کا ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ حدیث ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناؤں یہ میری فیورٹ حدیث قدسی جو ہیں ان میں سے ایک ہے حدیث قدسی اللہ تعالی کا وہ کلام ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ جو نبی الاسلام نے اپنی مبارک زبان سے بیان کیا لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اس لیے ہم حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ فرمان اللہ کا ہے لیکن نبی الاسلام نے اپنی مبارک زبان سے اسے بیان کیا اور وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے یعنی وہی یہ مطلوب نہیں ہے غیر مطلوب ہے اور اس میں عین ممکن ہے کہ جب صحابہ رام اسے روایت کرے تو بالمفہوم روایت کریں گے قرآن اور حدیث میں فرق ہی یہی ہے قرآن باللفظ روایت ہوا ہے بالمفہوم نہیں احادیث بالمفہوم روایت ہوئی ہے اسی لیے راویے حدیث اینڈ پہ جا کے کہتا ہے او کما قول علیہ سلام یا پھر جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا یعنی لگ بھگ ایسی ہی بات آپ نے کی تھی اس لیے آپ کو الفاظ میں چراؤں میں بھی فرق نظر آئے گا صاحب اکرام جو کچھ سنتے تھے وہ کرائم کر لیتے تھے اس کے بعد ان کو بال لفظ بھی بیان کر دیتے تھے جس طرح نماز ہے اذکار ہے درو شریف ہے وہ تو اسی طریقے سے بال لفظ بیان ہوئے ہیں نوی الاسلام نے کئی چیزیں اس طرح بھی تعلیم فرمائی ہیں لیکن جو عام احادیث ہیں وہ بالمفہوم آگے ٹرانسفر ہوئی ہیں البتہ حدیث قدسی اللہ تعالی کا فرمان ہے لیکن رسول اللہ کی مبارک زبان سے اس طرح کی کئی ایک احادیث قدسیہ بخاری مسلم میں بھی باقی کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے یہ کمال کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اور مشکات میں یہ استغفار والے چیپٹر کے اندر ہے انٹرنیشنل نمبر مشکات میں اس کا 2326 ہے اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہے ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جو وہ اللہ سے روایت کرتے ہیں دیکھیں جی یعنی روایت آکے کے مرفو ہوتی ہے نبی الاسلام تک یا موقوفن روایت ہوتی ہے کسی صحابی تک جب وہ نبی الاسلام سے سنے تو وہ ہم کہتے ہیں یہ دیسیں مرفوع ہوگی لیکن نبی الاسلام بھی جب اللہ تعالی سے اسے بیان کرتے ہیں تو وہ پھر حدی قدسی بن جاتی ہے تو اب رفاری دیکھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں بیان کرنے لگوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان اب یہ نبی الاسلام کا فرمان نہیں بلکہ اللہ کا فرمان ہے بس زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے اور اسے تمہارے ماں بہن بھی حرام قرار دیتا ہوں تم باہم ظلم نہ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بھی ظالم نہیں ہوں انصاف کرتا ہوں اور ویسے تو فضل ہی فرماتا ہوں رحمت ہی رحمت ہے لیکن ظلم نہیں کسی پہ کرتا چونکہ میں نے اسے اپنے لیے ناپسند پسند کیا ہے میں تمہارے لیے بھی جو میرے بندے ہوں گے وہ ظلم نہیں کسی پہ کریں گے میرے بندوں تم سب گمراہ تھے سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت عطا کروں تو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا وہی دعائے قنوت جو آتی ہے قنوت فطر میں جو حسن ابن علی کو رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مہدین فی من ہدایت ہاں اے اللہ مجھے اپنے پاس جو ہدایت ہے اس میں سے ہدایت فرما آمین اے میرے بندو تم سب بھوکے تھے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا میرے بندو تم سب کے سب بے لباس تھے سوائے اس کے کہ جسے میں لباس عطا کروں تو لباس بھی مجھ سے طلب کرو میں تمہیں لباس عطا کروں گا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہو میں تمہارے گنا معاف کرتا رہوں گا تم مجھ سے مغرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میرے بندو اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر تم مجھے کوئی فائدہ بجانا چاہو تو کوئی فائدہ نہیں بجا سکتے میرے بندوں اگر تم سب کے سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا اللہ اکبر سب کے سب ابو بکر عمر عثمان و علی بن جائیں اللہ تعالی کہتا ہے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ میں تو بے پروا ہوں ابھی تو اس کا کلائمیکس آنا ہے اے میرے بندو اگر تم سب جن اور انسان اس شخص کی مانند ہو جاؤ جو تم میں سب سے زیادہ گناگار ہے تو میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی یہ مجھے حدیث یاد آئی اس بات سے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا کہلوایا کہ اگر تم اور جتنے زمین میں ہیں سب کے سب کفر کی روش اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ بے پروا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ سب کے سب جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے تم سب کے سب بدترین انسان جیسے ہو جاؤ تب بھی میرے مرتبے میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتے کوئی کمی نہیں آئے گی مطلب کسی کو دماغ میں آ سکتا تھا نا کہ سارے نا فرمان ہو گئے تو اللہ کی پارٹی کا تو بندے کو نہیں بجا کوئی الیکشن تو نہیں ہو رہے سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کو ووٹ ڈالیں گے اور سارے نافرمان فرمان ہو جائیں تو شیطان کو ووٹ ڈال دیں گے نہیں بھائی شیطان بھی اللہ کی مخلوق ٹھیک ہے پیغمبر بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کے نیک بندے بھی اسی کے اور اللہ کے باغی بھی اسی کے میرے بندو اگر تم سب کے سب جن اور انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اکٹھے مجھ سے سوال کرو میں ہر ایک کی مراد پوری کروں گا تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے آتی ہے یعنی سوئی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا اتنی بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اگر سارے جنوں انس مل کے نا ایک جگہ جمع ہو کے مانگنا شروع کر دے جو مرضی مانگ لے میں عطا کرتا چلا جاؤں تو میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی کوئی پوری کائنات بھی مانگ لے اللہ سے اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں اربوں کا ایسی پیدا فرما سکتا ہے یہ تو اللہ کی قدرت میرے بندوں یہ تمہارے امال ہی ہیں جنہیں میں نے محفوظ اور شمار کر رکھا ہے پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا یہ دیکھیں جی اتنا بے پروا رب اور اینڈ پہ کتنا قدر شناس ہے کہ نیک بندوں سے کہہ رہے کہ میرا فضل تو ہے ہی ہے لیکن یہ تمہارے امال ہیں جو میں نے سنبھال کے رکھے ہیں تمہیں اس کے عوض میں آخرت میں بدلہ دوں گا حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا نا کہ یہ میرا فضل یہ کہ میں نے تمہیں ہدایت دی میری وجہ سے ہی سب کچھ ہے اچھا بندوں کی رویش یہی ہونی چاہیے وہ جو سورہ زومر کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا جنمیوں کا نقشہ کھینچا ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کی قدر شناسی فرما رہا ہوگا اور جنتی کہہ رہے ہوں گے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو انہیں اپنا وعدہ پورا کیا اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے اللہ پہ تو کسی کا زور نہیں Why I Love God یہ میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہدای وکٹری چینل کے اوپر بڑا اچھا طریقے سے انہوں نے اسے میں خدا سے کیوں محبت کروں اس لیے کہ وہ اکیلا تھا اپنی بادشاہت میں تنہا تھا نہ چاہتا مجھے نہ پیدا کرتا اسے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی ہمیشہ کی کامیابیاں میرا مقدر کرتی میں ہمیشہ سے نہیں تھا لیکن ہمیشہ کے لیے مجھے زندگی دے دی اور ایسی جنت دے دی جس میں میری خواہش کے مطابق جو میں چاہوں وہ ہوگا تو کسی درجے میں خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ عابد اور معبود کا فرق اپنی جگہ عطائی اور ذاتی کا فرق اپنی جگہ لیکن اس نے بھی مجھے اپنی خدائی صفات میں اس حوالے سے شریک کر لیا کہ مجھے بھی ہمیشہ کی زندگی دیتی اور جو میری خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی یہ وہ جذبہ ہے جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا محبت کا جذبہ نہیں ہو سکتا ڈر کا تو ہو سکتا ہے کہ یار پیدا کر کے مارا گیا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے پاس تو چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ چپ کر کے میں اس کے راستے پہ چلوں ورنہ تو میری جہنم میں پھینک دینا ہے لیکن محبت کا جذبہ اس صورت میں پیدا ہوگا یہ تمہارے امال ہی تھے جنہیں میں نے محفوظ کر لیا پھر میں قیامت کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دوں گا جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ میرا شکر ادا کرے اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور چیز پائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کوئی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے ملامت اپنے آپ کو کرے اور جب کوئی اچھی چیز آپ کو پہنچے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرے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 اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا